الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى خاتم النبيين وبعد هو السميع العليم والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقف وان ذكر الصحابه الا بخير لما ورد من الاحاديث الصحيحه في مناقبه ومواجوده في في عن عليه وسلم قد لا صحابي فولو هذا حكم ان فقد مثل احد نجمع هذه ذهبا لا بلغ متاعهم ولا نصيفه الى اخره يحث المسلم على الرحمه اسبار تذكر قوا رهين اکرام تعالی کا تذکرہ اگر کیا جائے اچھا کیا جائے برا تذکرہ کبھی بھی نہ کیا جائے صحابہ صحابۂ کرم اللہ تعالیٰ اجمائین کے تذکرے سے روکا جائے روکا جائے مگر بڑھائی کے ساتھ اس لیے کئی ساری احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کے حوالے سے موجود ہیں جن کی شان اور ان کی حقاقت کے حوالے سے خود اللہ تبارک اپنے قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی خراب ہیں مثال کے طور پر مطلب ہیں اس لیے اگر تم میں سے کوئی بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میں صحابہ کی ایک مد کے مارک بلکہ اس کے نصف برابر بھی نہیں ہو سکتا یہ بات کی نہیں اس لیے کہ صحابہ کرام نے اس مرحلے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ساتھی ہے جس وقت کوئی بھی تیار نہیں تھا صحابہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا ہے کہ جس وقت کوئی ایک آنا کی خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا صحابہ کرام صلی اللہ عمین مجمعین کا مقابلہ کون کر سکتا ہے کسی بھی حوالے سے تو یہاں پر کیا ہے مد کا تذکرہ ہے تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ مد ایک چوتھائی حصہ اور ایک کلو کو ہوتا ہے اس کے علاوہ فرمایا ہے سب سے بہتر ہے اسی طرح تم ڈرو اللہ سے میں نے صحابہ کے بارے میں بنا لینا نہ بنا لینا امن احبی احب, فبی فبی احب سے محبت کی وجہ سے امن آزا آزانی, آزانی فقط آب الله جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے کو اللہ کو تکلیف پہنچائی امن اللہ جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی کو کیا کریں ایک مجموعی طور پر صحابہ بارے میں فرمایا ہے خود قرآن کریم صحابہ کرام کا درفا کر رہا ہے کفار نے اگر صحابۂ کلام کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بھی برا برا کہا ہے تھوڑا سا بھی اگر کچھ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الفاظ میں کیا کیا ہے جواب دیا ہے جیسے کہ ایمان والوں کے بارے میں کہا گیا کہ جب کفار کو کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں کما امن انداز تو کفار نے صاحبوں کو بے وقوف کہا کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان جس طرح یہ بیوقوف لوگ ہیں ان کو بے وقوف کہا اللہ تعالی نے کئی ساری تا لگا کر اس کا جواب دیا ہے اللہ ہم, ہم کو اللہ حر سے تمبیر لگا کر پھر ان لگا کر ہم لگا کر ہم کہ یہ لوگ خود پر کفار کے بارے میں کہا دکھا سکتے ہیں اسی طرح جب کفاری کرایہ یہاں پر یہ تو बारे کی ہے کہ صحابہ کے بارے میں अगर کہہ رہے ہیں اگر میں تھوڑا سا مزے کی بات بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر صحابہ کرام में थोड़ा سا ردل کیا ہے یا صحابہ کم درجہ دیا ہے غیر کو کہیں ترجیح تو اللہ تبارک نے آپ کو تبدیل کی ہے آب سور حبس کو پڑھیں گے مندر پڑھیں گے عبداللہ مخصوص جو آ رہے ہیں اکرم وسلم کے پاس اور آپ کے پاس صحابہ اکرام بیٹھے ہیں کفار بیٹھے ہیں تو اللہ تبار نے بڑی ناراضی کا اظہار کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کو چاہتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں اللہ کو پسند کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا بہت سارے رابطہ دوسرا کروا رہا ہوں آپ کو نہیں معلوم نہیںابلم صحابہ لفا تو اکرم صلی اللہ میں ایک ایک صحابی کے بارے میں اکرم صلی وسلم نے فرمایا ہے اور ان کی جو بیان کی ہے اس کے بارے میں تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتا میرے صحابہ ستاروں کی مانے میں تم جس کے پیچھے بھی چلو گے दिया है कि ملے گی ہاں سنت سنت الخلین المحادین کہہ دیا ہے کہ تم پر میری سنت میرا طریقہ ہے اور میرے بارے को سنت ہے آپ والے اخلاق نے دین کے حوالے سے بتا دیا کہ اگر تم اگر مسلمان ہو تمہارا ہے تو میرے صحابہ پر ایمان رکھنا ہوگا جو صحابہ کو نہیں ماتنے والا وہ دین کی صنعت کو نہیں مانا دین کا انکار کر رہا ہے وہ تو ہمارے دین کی رفتا ہے اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو دین نہ وہ کم ہو جائے دن کی کوئی صنعت ہی نہیں ہے بڑے مزے سے اور کوئی کر یہ بتا دیتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے کیا وغیرہ وغیرہ سوال یہ ہے تو قرآن کو کیوں مانتے چلو یہ بھی کہ قرآن کو نہیں مانتے اس کو یہ کہہ دیے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے تو قرآن کا ثبوت کیا ہے وہ کہتے ہیں لیکن کہ صحابہ منقول ہو کر آئی تو صحابہ نے تو یہ حدیث بھی تو صحابہ دیا ہے وہ ہے تو تمہارے دلوں میں آتا تو ہو گیا ہے اور پھر یہ صحابی کہ کا انکار کرنا ہے اور حادیت کا انکار کرنا ہے تمری صحابی کا عمل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی علیکم سنتی و سنت القلفاشدین وغیرہ وغیرہ امور پر احترام کرتے تو کیا یہ حدیث نہیں ہے علیکم سنتی و سنت القلفائے کہتے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ تو فرۃ بکر کا عمل ہے یہ فض عمر کا عمل ہے یہ دولت عثمان غنی نے کیا ہے یہ دولت نے کیا ہے ارے بھائی تو علیکم یہی تو حذیذ ہے اس لیے صحابہ اقرام کے بارے میں انتہائی زیادہ کبھی بھی ان کا تذکرہ خیر کے علاوہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی کسی ادبی کے بارے میں صحابیت شرط یہ چھوٹا شخص ہے کس کہ اگر آپ نے جس سے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو پھر کئی سارے صحابے رامجن ابینا تھے ان کے بارے میں پھر آپ کرتے گے. جس کی تعریف ہی ایسی کرو کہ سامنے والوں کو کوئی شیک ہی نہ ملے جس जिसने... ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے جس کو حضور نے دیکھا جس کو حضور نے دیکھا جس کو ملا ہے ان پر تبارک نے چن کے رکھا ہے چن چن کر دیے ہیں صحابۂ کر زندگی اٹھاؤ گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنحریہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں صحابہ کرام کی قربانیوں کو گزشتہ سال آپ نے تفویل پڑی ہے وہاں پر حضور صحابہ کرام کے جو جذبات ہیں کفار کے حوالے سے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں حضرت عمر تو یہاں تک نہیں لگے گا یار کیا ہم صحیح دین پر نہیں کہا ہے ہم کیوں دبدے حضور نے بالکل متعارہ نہیں چھوڑے گی میں جو کہہ رہا ہوں مجھے رب کہہ رہا ہے اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے صابر کرام تیار ہی نہیں تھے کپار کہ لکھی جائے ازور صد اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا جائے مکہ سے واپس اٹھا دیا جائے گا گا اتنی سب شرائط لگائی جا رہی ہے ہم نے تو تین سو تیرہ مقابلہ کیا آج تو ہم چودہ سو آئے ہوئے ہیں مکہ, مکہ میں آج تو ہم بجٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم تو تین سو تیرہ سے ہم نے ان کو تہتیر کیا ہے آج تو ہم چودہ سو ہیں آج یہ بات سمجھنے کے نہیں آ رہی ہم تو ان کا مقابلہ کریں گے حضور نے کہا نہیں یہ پت ہے تسلیم خم کیا ہے حضور کے سامنے اس سے پتہ چلتے کہ کیا کمالی ایمان ہے ایک طرف دیکھیں تو جذبات اپنے اسوان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں دوسری طرف اتباع نبی کہ سارے, کے سارے جذبات کو ایک طرف رکھ کر جو کہہ دیا کہہ دیا کہا نہیں ایسا کرنا ہے واپسی پر جو بری سرحد ہوتی ہے نا فتح فتح قادر سے سوال کر ڈالا یار پتہ ہے یہ پتا ہے جو اتنے دب کر گیل ہو کر فیصلہ کرتے ہیں حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے آپ نے ہے چلو بس آج کوئی آ کر ان کے بارے میں کہتا ہے اس وقت دیا ہے کہ جس وقت حضور کو ساتھ دینے والا نہ صدیق، کی ان کے محبت کو حضور کے بڑا موقع ملا ہے انکار کر دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی خوشی آئے کہ کیا وہ شخص یہ کہ میں پل بھر میں زمینوں سے یہاں سے پہلے بید المقدس پہنچا اور بید المقدس آسمان پر پہنچا اور آسمان اوپر تک چلا گیا اور جہنم کی سیر کر کے واپس بھی آ گیا لانا اور اس طریقے سے تصدیق کرنا اتنا آسان نہیں ہے آج کل کے لوگ بڑی کبھی کبھی بڑے دعوے سے کہہ دیتے ہیں کہ کاش کہ ہم صحابہ کے دور میں ہوتے تم کہیں ٹھیک ہو کیا ہو تم یہی چیز کو صحابہ کے دور میں ہوتے تو نہ جانے ابو جان کے ساتھ ہوتے گئے. ابو لہب کے ساتھ ہوتے گئے. اتنا انسان نہیں تھا آپ نے سلام کا ساتھ کہنا وہ تھا کہ انگاروں کو اپنے ہاتھ میں لے جاتا تم آج اس دور میں یہ تصور کر لو کیا تمہیں تمہاری جائیداد ہے تمہیں تمہاری ملکیت کس جگہ پر کس وقت میں اور آپ آباد ہیں جہاں پر ہمارے باوجات کی زمینیں ہیں ہم سالانہ سال سے یہاں, یہاں پر آباد ہیں اپنی جائیدادیں ہیں اپنی زمینیں ہیں اپنا شہر ہے اپنے رشتے دار ہیں اپنے عزیز وپاری ہیں اس وقت اگر ہمیں کوئی کہے کہ چلو نکلو یہاں سے نکلو اپنا گھر بار چھوڑو اور ایسی زمین کی طرف چلو جہاں کھانے کی پتہ ہمیں کی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے منظر کا ہی پتہ نہیں کہ کدھر جانا ہے رات کہاں بسر کریں گے بچوں کو کہاں رکھیں گے کو کہاں رکھیں گے کس جگہ میں رہیں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پیئیں گے سکتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے شاہ بائک نے کیسے صبر کیا ہے مکہ کو مکہ کے ایسے ویسے آدمی نہیں تھے بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے بکر سے جیسے سرمایہ کار تھا, تھا؟ تو یہ سب کچھ کو چھوڑ کر کیا ہے آپ السلام کے ساتھ وہ جا کر مدینہ آباد ہو نہ گھر گئے نہ سب چھپانے کی جگہ ہے نہ کچھ کس لیے صرف ایمان کی خاطر اسلام کی خاطر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت ہے جس نے اپنی گندنے کٹوا دی ہیں ان کی خاطر ایک نمحر کے لیے بھی وہ سوچا بھی نہیں ہے کبھی ایمان کی خاطر اپنے بال کو تھپڑ دے مارا ہے اپنے والا کو اب جب آیا پڑھتے پسند منڈل میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اول اسلام میں جب ایسا ہوا کہ کہیں پر, پر والدین ہوگی جہاں والدین کو بڑا بلا کہ بچے مسلمان ہوں گے تو والدین شکایت ہی نہیں کرتے تھے اس لیے فرمایا کہ نہیں والدین شکایت کرنی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے ہاں اسلام نہیں لائے اگر وہ تمہیں کفر پر مجبور کرے تو تم ان کے انکار کر سکتے ہو ویسے نہیں تو وہ کے والد میں کچھ ایسی اپنے والد کو تھپڑ دے میم کے پاس آپ کی شان نے ایسی ویسی بات کی ہے, ہاں کر سکتے ہیں. ہے. کہا جاتا ہے نا یو سفرات کے بارے میں کہ السلام السلام دیکھ کر کہ وہاں کی جو مصر کی جو عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ دی کو دیکھنے والا گرد نے بڑے کمال کا ترقی یہاں پر وہاں पर بڑا فرق ہے تین باتیں آپ کو بڑے مزے کی بتاؤں گا بڑے مزے کی بیٹھاؤں گی ایک یہ تفتیش نہیں ہے اپنا اپنا درجہ ہے حضور کو جو حسن ملا ہے وہ پوری کائنات میں نہیں اس کا کچھ ایک حصہ بھی نہیں ملا سکتا حضرت سب سے زیادہ حسین ہے سب سے باقا مال ہے امبیات کے سردار سے اعتبار ہے سردار ہے یوسف علیہ سلام कौन دیکھنے والی کون تھی عورتیں کٹوایا کیا ہے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں اور بدہشی کے آگوں میں کاٹی ہیں صرف دیکھیں کٹنے والے کون ہیں ہیں کٹوا کے آ رہے ہیں گردنے کس حال میں خوشی کے آلند وہاں پر دیکھیں گے آپ کو صورتوں میں کمزوری ملے گی سب سے پہلے کہ وہاں پر جینٹس عورت ہے اور مقابلے میں کمزور ہیں ادھر عورتیں ہیں یہاں مرد ہیں وہاں پر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں اور یہاں پر مرد اپنی گردنے کٹوا رہے ہیں اور وہاں پر عورتیں جو اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں وہ مرد روشی کے آلند میں کاٹ رہی ہیں اور یہاں پر مرد اپنی گزلے کٹوا رہے ہیں ہوش کے عالم میں کٹوا رہے ہیں صحابہ نے اپنے بچے یقین کروائے ہیں اپنی اپنی بیویوں کا بیگہ کیا ہے جہاں بہت بھی کبھی نہیں سوچا ہے صحابہ کی تو وہ شان ہے جب